الحمد لله الذي يقول الحق ويعد السبيل والصلاة والسلام على حبيبي الذي نزل عليه أنوار وعلى ديني بالبرهان والتدين صدق الله تعالى مولانا العظيم واصطدق رسوله النبي وعلى اسقدق الله تعالى مولانا العظيم اسقدق رسوله النبي الكريم الرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم افا حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما قدق الله تعالى مولانا العظيم واسقدق رسوله النبي الكريم الأمين صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صد سیال لگپال کریم مقدمہ مبارک بولنی والے پنڈ کا روحانی جلسہ میرے برادر ساتھی جناب قاری محمد حیات سیال صاحب مدعا ضلع ہو لہلی اور سرگودہ دیو خدمت محنت کاوش لائے نتیجے اللہ پاک سب کی خدمت قبول فرمائے چند دن پہلے کاری صاحب کبڑا کوئی عزیز فوت ہوئے حاضر خدمت نہیں ہو سکیا انہیں ارشاد فرمایا خطاب حوالے کر دین بات سوال جناب فوتگیاں حوالے تو تاری زندگی گزر کے سن مختصر اسلامی نظام کوفر نظام کا تھوڑا جہا فرق لیا ابھی مسلمان لوگ ہوں سا اپنے اسلام سمجھنا ضروری ہے دوستو ایک, ایک ہند جرائم جنہ قانون سزا ہوں ایک ہندنے جہے ان جرائم دا سبب بنتے ہیں جرائم ہو گئے جنہ سزا ہوتی دی. کسی عزت لوٹی سزا ہے اسلام میں سے قتل پیتا سزا ہے شراب پیتی سزا ہے ڈکیٹی کی تھی سزا ہے چوری کی تھی سزا ہے غرض جرائم جہاں تک سزا ہوں وہ جرائم ہوں ایک ہوں نے فتنے جڑے ان جرمان دا سبب بن پڑے قتل ہو گیا زمین کے جھگڑے تو قتل ہو گیا ایک دوسرے نال لین دین جاتی تو قتل ہو گیا گال مندے اسی طرح جرمان کے سبب ہونے سارے اسلام کا دنیا میں جنہیں نظام ہیں سارے نظام امتیازی شان اور ایک امتیازی نشان ایک بہترین پہچان کوئی ہے کہ اسلام جڑے جرائم پیدا کرنے والے فیتنے نے ان رستہ بند کر دینا بہت بڑا جرم ہے آخری جرم ہے اسلام جن بابا اسباب جرائل سن وسائل سن سب بند کر د تعظیم کرنی ہے. وہ دی حد بند ہی کر دی بدل غیر کرتا تیری نیت خدا سمجھ کے نہیں لیکن پھر بھی سجدہ نہ کر کیوں؟ کہ اگاں تو خدا نہ سجدہ ہے رے کوئی حرام کر د والد سجدہ حرام وال بالد سجدرام بالدر استاد سجدا ہر نبی رسول سجدہ حرام ہر لیکن حرام کی تک تاکہ شرک تک نوبت نہ پہنچے تو اسلام خدا پاکتا بنایا نا تو خدا پات لالچ کسی غرض کسی خوف ڈر ہر شہ تو پاک ہی نہ انہیں جو قانون بناؤں ہیں تو انہیں وچ سارے آنگے برابر فائدہ جڑا ہے اسک کے قانون بنا وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قانون بنادیا کسی المتی رکھ دے اپنا مقصد بھی کر دی خاطر کوئی ظلم نہ. قانون وہ عدل اور بنا سارا خدا دے قانون بالکل زیادتی کسی نال نہیں ہو سکتی اس واسطے جو سبحان اللہ اپنی کسی گرد تمام خوف لالچ تو پا کے تو اس نے قانون بنادیا اپنا خیال نہیں رکھے قانون بنا دیا سمجھ آ رہی نہیں اسلام دے قانون جرمہ تے رکھی گئی اور سخت سزاوا رکھی گی لیکن اس نے نار جڑے جرمان دے چھتنے کے سبب نے انہا داوی بوا بند کر بند ہے کیوں؟ تاکہ اے جرم پیدا ہون نہ میری مخلوق عذاب کے سزا پاوے نہیں سڈے اسلام کے دے اصولوں دے کے قانون دے ایک قانون بن گیا سد درائع سد, درائع سد درائع یعنی دے جرن. اسباب جرن. نو بھی بند کر دینا اے سڈے اسلام دا ایڈا وڈا کلیا اصول ہے کہ کنے سارے احکام اس آس پاس گے وجہ بنے آلہ حضرت بریلوی نے اس قلیہ نو اپنے شیر جلے ہے اس اصول نو شیر جلے آنگا ہے فرمان دنے نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو مگر سبت غرائع تاب ہے اپنی شریعت کا آدم علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی ہویا یوسف علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی ہویا رسول اکرم نے نہ ہویا جبکہ خواہش شارع خواہش کرتے خواہش رکھنے والے خواہش کرتے ہیں ہزور سان اجازت دی کہ جانور جناب نو سجدہ کر دیں نہ کریے تو حضور نے فرمایا نا اگر میری شریعت غیر اللہ نجتا میں عورت نا مرد نجتا کروں سمجھ لگی نہیں اسلام کی اسلام دا دنیا کے سارے نظام فرق ہوا کہ اسلام خالی جرما تزا نہیں دے پیدا کرناڑے اسباب کے فیتنیا نی بند کردہ اور اس دوسری گل یہ اسلام جڑا نا فطرت دا نظام خدا بنائی اگر کائنات کوئی نظام کائنات کے مطابق بنے تو خدا دا اسلام دار این مطابقت مناسبت <TA> پیدا او بھائی جہ بناو لال ہے جر شہ پھر جا نظام بناو تو کچھ ہے ہی نہیں اس طرح دا نظام بنا کائنات بنا دوسرا کوئی ای کر سکتا کیوں کائنات دوسرے نے بنا نہیں دوسرا کائناتکتا ہی نہیں پورا ایک एक پاسا एक سمجھے گا تو ہزار کروڑا اربا پاسے کو چھپ جان گے جب چھپ جانگے کو ممکن ہی نہیں کہ وہ کائنات دا نظام کائنات یعنی حکومت دا نظام کائنات دا نظام فطرت دے مطابق بنا نہیں ممکن کسی کو صرف اللہ دشان کائنات بھی انہیں بنائی اس مطابق نظام اسلام بھی انہیں بنایا ہوئی نہیںدر سد کے جاؤ اسات پاگ نے کیناات نو بہایا اس نارت مادی رکھے نہیں <first. personal>. <Hassan> <اللہ علی اصحاب> <matched Lance> <Sangmon> ہر چیز ہے جوڑا, جوڑا جوڑا بنایا نر مادی جی نر مادی رکھے نے جرتری برتری اچائی ازمت جڑی ہے نا وہ مرد ہے یعنی نر نر جی بنا سر ہوں دیکھو زمین کے مادی آسمان آسمان اتمی سمجھ نہیں آئی کانتا رت کن فتخ اللہ ہے زمین آسمان کٹھے جڑے ہوئے کٹے نہ ہوا چیمان زمین اتنے کر دینا تو کار سکتا زمین کار دینتا تے پھر مادھی اچھی سی انہیں آسمان اچا کیتا ہے زمین تاکہ نر اچا رہے ये मेरी गल उ समझ गए जिड़े नर बैठे ने खूसरे किसी निकल درواؤ, ادھر آؤ ادھر ایک جما نواتار ایک, ایک حیوانات پتھر مٹی پہاڑ اس طرح دیا چیزیں خدا نے کہ جمعات جدر بنایا او اسے ہار پانیے جمادات خدا کی دی قدرت دیکھو فطرت کہ اللہ پاک نے جمات بھی اوے نار رکھیا رکھا سو عزمتوں دیتی سی जे, नब, जे बनाया नबातात फिर भी नर नजमत जे हैवानात ने फिर भी नर नजमत हम अगे इंसान आ गया वह आप ही समझना किनू होनी हूं पहला जमातात मिसाल दिना पत्थर ही کل سبق پڑھا رہا سر جا میں دروس دا ناہو کی کتاب ایک لفظ آ گیا زند ماں بیان کر دان ہوتا ہے چکماکر چکماک دا پتھر جڑا ہے نا یہ پہلے اگ یہ بال دکھا جنا چ مسالا تیلی نے نا نکلی اگ کہ بلدی سی اربی اردو میں اس کا نام ہے چک ماک دے پتھر گرے وہ دو ہندو ساں ایک ہوں سر نر وہ نا زند ایک ہر سی مادی وہ ہوں قدرت رنگ اگ اس پتھر چھپیے اس اگ اس پتھر چھپیے ظاہر نہیں ہونی جنہ چر ٹکرا نہیں ہونی مولو دو پر دو میں آگے پتھر، ساری دہڑی رگڑے نکلنی نر مادی رگڑیچن گئے اگ نکلنی بس ہو چٹ کوش... کھانے شولا جہ نکل دا. وہ شولہ نکلتا سا اگلے کوئی نہ لا کے جڑے آج تک فدو جہان مبارک فدو، مبارک عظیم فدو جہان یہ جڑا پرانے زمانے میں وہ کہ پتھروں کا دور وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ پتھروں سے آگ جلاتے تھے اتنا تنزل میں تھے اور ترقی نہیں تھی کے محتاج تے سے پتروں کی متا ہو جہان او خداوا پٹھا گل انسانیت دا میزار تیلی پتھر لا تیرے جمن پر. بڑا کمینیا تین شرم نہیں آئی وسلم لمبے دے پتھر اگ بالتے سن مرو بولو تو انسان نہیں سن بنایا جی مرو سوگا ہمیشہ برد کے ہاتھ چ رکھے گھر وسانا چاہتے پھر مادی نو کری مرد نو اگے کری رن نوکری جھکے وساوے گا تھار چائے جا اللہ <سؤال> نارو تکبیر نارو شمال شمار دے شمار دے شمار, شمار, شمار, شمار, شمار توجہ ہے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد کرے, کرے تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بنتا ہے دیکھو نا جی Nettif, جو سبق رکھا ہے بزرگ نیسمت اللہ جو مارفت آولوی بنتا کتاب پڑھ کے فکیر بنتا ہے دنیا پڑھنا <laughs> <unterwegs wrestling wrestling Wiki> جن دیا سب سے بڑی کتاب ہے سب تک نہیں پڑھائی کیا کمان پڑھائی توجہ ہے مطلب خدا نے دس पढ़ा के दफ्तर चर उ कमई कमई थपा लै आरा जुगा सा मादी नसावे नर अगे ला मादी नाला भी औंतरीदार मर जाएगा जीड़ी लाहौर च टंगी गई है ना اپنے سارا اپنے ڈرائیور بندہ شوق دنیا تو ہے عشق گل نہیں دینی چاہیے جی اپنے عشق گئی پریشان عشک سارا کچھ آپ ملنگ نہیں لگتا کنڈیا کنڈیا ترڈے خون ہی کھڑ رہے وہ فل تھوڑے ہوں مراد کر मैं सुनिया भी ओ काए मेरी आसा सन बड़ी मैं अपनी धी दुआ भी लैना भी लड़िया बड़िया आसा सन मैं कि मुराद पागला जड़े पुठिया आसा रखण में भी रोदी पैसा कमावी تو لانٹی رکھتے لرد لوگ مسلمان ہمیشہ مردوں کے ہاتھوں کو آس رکھتے میں بولو ڈال مرے بغیر بھر مر بھر بول شکر پڑے رز کماوا گا کروڑا رحمتوں ان مردوں تے جنہوں کا پتر جمے سے شکر پڑھ اللہ نے دین دنیا کا ساتھی دے دکھتا ہے پڑیا ڈانس کرنی پئی دو لتاں چاڑ نہیں گئے ڈانس کرنی پی اتنی مری پی ہرسن اکبالا جلا تیرا حق نہیں پڑتا دانس کا ڈانس کرنی پیسے ویسن دیکھا جی اتنے کی کرنی پی سارا جگ جاندہ سب نو پتا دنیا چار جا دلہ بن جائے اس کجر کی اکھ نو کچھ نہیں دستا ہوا زیر تل کی تھال نکلتی ہے ہائے ہو بن گیا سمجھ آئی <z> نہیں ہر گل لمبی نہیں مثال حیات زندگی <bar> جانور سچی دسی نر یا مادیاں نر سامبیا اے ویخ شیڑ مچھان کی छे छे के रिया ने मजा सू क्या नहीं बेचिया हूं गाय चल ए कुतिया में कुत्तिया चल परिंद मादी के साल रही लो अगर यह गल समझना دے اج دے زمانے مطابق گل پچوجا سال امر بہت پرانے زمانے دیا گلا سنا رہے سن اڑے ہوں سا اپنے دور بچپنے شرط دا مقابلہ ہو گیا पेंट कह लगी कड़मिया जिड़े कपड़े का तू बने, बने कैंची फिरी कैची जेड़ा दर्जी तेन बनाया बनाने बनाने मैं थले पी तू उ रही چلی ہے بنے اس میں تھلے پائے نہیں سکتا نہیں پائے کہ میں یا تو شرط پینٹ جہی پائی تو مسلجا سجنا اسلام اسلام جرم دل دے بڑی بڑی سخت سزا چور دے بڑے بڑے دے دانی نو کو مار د یا پتھر مار دے لیکن قربان جاو یہ جرم پیدا کرنے والے سبب تے نے انہوں نے بھی اسلام بوہے بند کر سکتا ہے کیوں اسلام حکومت دے ذریعے دکانداری نہیں کرتا گاندھی کا پوترا مرے بول حکومت کے ذریعے دکانداری کافر کرتے ہیں بدو بدلا میری گل نہیں سمجھے گا کرے اشارہ کافی حکومت کاروبار نہیں اللہ کی نیافت حاکم دکاندار نہیں ہاکم <سلام> رب کا نائب رب کا نائب بھی کاروبار کرنا مرکے سک اسلام जिन्ना माल हकूमत घट जाता है इस्लाम की हकूमता हाकम आ जितना सुनवा زیادہ ہوا تو برابر رہا بچنگ اسلام اسلام کی حکومت نیا پتی خدا ہے دکانداری کاروبار نہیں میری گل لالچی بندہ نہیں سمجھ گیا ساری سرکی جادن لال جی کو بخا بوکری بخا بوکری جماعت بوکری گل نہیں تو خدا رسول کی گل نہیں اسلام ترجے نال بولنا حضرت فاروق آدم فرما سن हुमत अंदा लावो भूखा न लाया जे रजे घर न लाया जे लैंड लालच कभी पैदा हो गई مشہور ہے جی بولنا لفظ بندر بندرگاہ اتے مولالی کا رکھبا نہ چیز اپنے سنگیاں ویسن گیا میرے دوست بیلی یار جگری سید قطب علی شاہ پڑھیا مولا رقبہ میں اگلے دن جا کے میں پوترا تے عمر نے فدق دا باغ کھو لیا جمبو دیتی کڑا فدک جمبو evet, رقبہ بن خطاب پاک نے مولا علی نا مولا علی نے اپنے پتر سدے مصنف عبد الرزاق حدیث دی کتاب بھی بیان کرنا تاریخ نہیں مولا علی نے سڈیا پترا نوایا لکھو یہ میری جائیداد نہ حسن دیے نہ حسین دیے نہ محمد بن ہنفیت میرے کسے پتر دی نہیں یہ میں اپنے رب دینا دے چڈنا مت نلی بخشش کا سامان بن جا تیرا خیال سچی آیا رکھبا بندرگاہ خدا دکومت کچھ بنایا میرا یاد ہے کافر لوگ حکومت ناروبار بڑھوی دے مسلمان لوگ حکومت نو خدا دی امانت سمجھتے مرے قدرت نے تینوں سننے واسطے سد لیا تو سن او گلیں جڑیاں کسے نہیں سنائی کسے توجہ فرماؤ اسلام حکومت نو दुकानदारी नहीं कारोबारी नहीं बढ़ा खुदा दिनियापत अमानत समझद खबरदार वादा घाटा ना करो जेड़े हों कु समझते दुकानदारी कारोबार आमावन दिखाई सर आर का घर आम बंद्रीन गिडा होना है امریکہ جزیرہ خرید کر لوگ گاڈے سر بجوے کی طرح جزیرہ خرید کر لیا جی اللہ سچی گھر کریے تو اس قوم سے اوے نہیں میں جی پتھر دیتا می ہے دی. ورنہ یہ قوم سوال نہیں اٹھا سکتی کہ گنجا شیطان خان حساب ہو رہا ہے حساب ہو رہا ہے چور ہیں چور ہیں پکڑو اندر کر دو کر دو لیکن باجوی جیسے کسی کو کوئی نہیں پوچھتا لیکن مردہ ضمیر دے کے ہوں کی بندہ بولے اس واسطے میں نے سوچ رہی ہی نہیں ہاں جی توجہ ہے इस्लाम फितने बूए बंद कराकि जुर्म बने ना कारोबारी देने वे पहला फितने बनाओ फितने बनाओ समाप पैदा करो हर पास फैलो जिसल कतल होवे बिना होवे اسلے اٹھوڑ دفات لاؤ ہر کھچ کھچ کے تری تی سال مارو کاروبار دا سلسلہ خوب کاروبار خوب جاری ساری دب نہ اسلام سبب فتنے بند کر دے جدو فتنے بند ہو جان جرم پیدا ہی نہیں ہند مدی شریف دا حضور دے جان تو بعد سی اکبر دے دورے حکومت پہلا امر بلخا بنیا دو سال بیٹھا رہا کوئی لڑائی جھگڑا آ نہیں حضور کے ہوتے ہوئے صرف ایک ریننا ہوا مدی چ دس سال رسول اکرم نے زندگی بسر فرمائی بولو ہمارا وہ کی ہی دس سال رسول جسمن حکومت قائم کی تھی دس سال, سال ایک رنا ہوا ہے ہیں جا تو چار بار جس نے آپ کیا ہزور نے فرمایا پتھر مار مار کے مار دس سال دن بول ممبر دس سال مجرم خود آ پتھر مراو اپنے آپ کی موت لین دا خود شوق رکھ کے بار کا حساب دس سال دن ہوں میںگا سچی دسی تر پاکستان ہوئے مار مر مار بول اچی اتب نکوی نہیں سا لانا ہونا جہے آخر یہ مدی کی ریاست کسے کتے پترا کسے سور کی نسل کھوتے کے منہ والے تھلیا تو سارے رسول دے پاک مدینے بار ہوں مینو ویخیا جی میرے ٹگے آ گیا میں تھوڑے اگ خوشامتی تھوڑا بائیمان تھوڑا منافق تینوںکومت دلے شرمیاں کے نا لانچیاں سڈے پاک محمد کے مدینے کے نال کی ریاست نہیں تو محمد امد جیسا محمد کا اسلام جیسا تین ممکن نہیں تو محمد کی ریاست جیسی دنیا میں ریاست بھی ممکن نارے تحبیر حاضری نحقیقی کوئی کیبج لال دکھا اس کو بال لکھا جب کوئی سونا اچھا چلو چلو چلو چلو چلو تی بیٹھے بول تیر نال کی ہے سیال تات چکو کہ بہولڑی والا نا اس سیال سیال شریفی والا شریف مارو مرے بول دے نہیں مرے تیرا کھانا خراب نہ ہو بولا سیال دشہر نہیں ہو کائنات کیڑا ملک ہونا جہاں محمد کریم کے مدینے ورگا ہو میں اگلے دن آخیا کاش تے جانا او رہا اسلام کاروباری ذہن کا نہیں اسلام انسان کی خدمت دے ذہن اسلام بندیاں بندے بندیاں دے نوکر بنے آ جے خاتم بنیا جے کاروباری نہ بنے جی جال نہ بنے جے جا پالنا تو باہر رک پالو بولتے صحیح عمر حضرت عمر بن نبد العزیز حضرت عمر بن نا عبد العزیز جنا چل رہا نہیں سن خلیفہ نہیں سن پڑے चराग के रोशनी पलीफे बने चुक लो हम बेतुल माल मालों रोशनी लेना मेरे वास्ते जायज को जिना चेर حکومتی کام کرانگا چیر بالیا جی جس نے اٹھن لگا کام ختم ہونے بیٹھنا گوارے اپنی زخ کی خاطر دیوا گوار پکی آپ دے سے جنا جی چر حکومت کام کرتے سن دیوا بل دس گیا کام بند ہوا بھاوے آپ مہمان آئے بیٹھے آخنا بند کر دو ختم ہون جائز کوئی نہیں اور میرا ذاتی کم ہے حکومتی کم نہیں ہے بول بھائی مرے بول تو سہی ہے مرے بول تو <سلام> <سلام> <سلام> رپ مار جسے آخر فڑو فرو فون ہے جس نے جس کی ہے پانسی لگا دو ہوں وہ او مریا پچھو چبر بھی نار مریا جیلا کھا کھا بزرگ کاروبار والوں کا کاروبار کارو چل پیا اور اللہ جیسے نظام پر نظام دنیا میں ہے تو صرف اسلام ہے اسلام بیٹھے کھڑا نہیں تو اسلام بارے کی قسم ہاتھ بھی کر کے سان اپنے اسلام رہے ہوں میں گل کی مسلمان اسلام ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہوا کی کڑا ہونا تیرا کھانا خراب نہ ہو ہاتھوں تسا ڈانس نی سمجھتے ہوتی بہن کے ڈانس نی سمجھ دے وی بڈے بڈے ویکن دیا انہیں نہ کرنا وہ بیچارہ تماشا ویکن گیا خود واگ بھی کی کرن گیا موت بھی مر رہے اگر تیرے دل اگر سینے تیرے کوئی دل لے اس دل دے اندر کوئی دھی بہن دی قدر نہیں قدر دے سانو کا دی میرے نبی تے دھی بہن دی عزت نابے تو ہی ود فرمایا جی دل چل سوال کرچاچانا جائز تھی حکومت نے آخیا بھی نچاؤ بھی فلم بھی بناؤ تو کینات نو بکھاؤ تو کان جاری کر دن کسی بچارے آخیا ڈانس نہ سکھا رہتی آبو ہے ہوں سچی دس جدو ڈانس ہے میں پوچھاں گا حکومتنی سے پوچھاں گا حکومتنی سے مروے مروترے مرو بولو تو سی میں حکومتنی سے پوچھاں گا یہ ڈانس جو کرنے یہ کوئی کرنا ہے پر جیسے تو گھر بچ نہیں کر کے آ سکتی نہیں سکل چجمے مجمج کرنا پھر فلم بنا کے جگ نا تو کام زہر دینی آخ مری نا اگ لانی نشا دین کے آ کے ہوش لاوی تین کتنے لگے ہیں تھار تھار کریم و لانت کو بھی خدا دیے اعنات کتنے لکھے اسباب سے مشبداب پیدا ہوتے ہیں جدو سبب پایا جائے گا چیز آپ ہی آ جانی ہے ہوں ادھرو آخر ٹانس کرایا جے ضرور پہ ٹانس وہ ہے کاف ایسے تاکہ چکماک پتھر رکھے گئے لگ ہوں سمجھ لائے نظام کدا اسباب خود بنائے کتنے خود بنائے جب جرم پیدا ہوا سزا یاد آ گئی بول وہ مرے خدا تیرا خانہ خراب نہ کرے نماز پڑھنا کوئی نماز نہیں جیڑے روزے رکھنا کوئی روزے نہیں رواز روزہ حج دیئی جڑا ہر دنیا دے نظام تا باغی ہے صرف محمد کریم دے نظام تا یقین چکی رکھدے Thank you. Thank you. جنیا کے باغی مطلب میں بغاوت کر دنیا لیکن اپنے عقیدے ن اسلام جوڑ کے رکھا بس نظام